Thank you. الحمد لله نحفظه ونستعيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن صيات عمالنا من يهدل الله فلا مبل له ومن يغذله فلا هادي له ونشربا لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول فوز ملائی محسن بھائی اور دوستوں ایکت میں نے پڑھ لی اس کے وقلوں میں ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ دو حضرات کو سمجھا دیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بس ضروری باتیں ہیں تو باہر مکمل کر کے پھر آ جائیں میرے سامنے بیٹھ کر باتیں نہ کریں باتیں اگر میں کرنی ہیں ضروری تو باہر جا کر باتیں مکمل کر کے آ جائیں سامنے بیٹھ کر باتیں نہ کریں میرے سے آیت میں نے پڑی ایمان بولو گرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اللہ سے ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ سے رک جاتا ہے نئے کی پر پکا ہو جاتا ہے تقوا کی یہ تاثیر ہے تقوا ایک ایفیت ہے جو ذرے کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجہ نیا آدمی نیکی پر پکا ہو جاتا ہے گناہ سے رک جاتا ہے پرانے پاک مطالبہ کر رہا ہے یا محمد اللہ دل میں اس کی افیت پیدا کرنے کا قرآن پاک مطالبہ کر رہا ہے کیا ایمان ہو دل میں ہو کیفیت پیدا کرو جسے تقوا کہتے ہیں اور تقوا کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آجمی اس آدمی بعض آدمی کو گناہ سے رکنا آسان ہو جاتا ہے نیکی پر جمنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرو تم اس کام تم سے مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پر مہربان ہے شفیق ہے اس لیے اللہ تبارک والا فوراً جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور کیا حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے تو سقوہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کون عمر صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ صادقین کون لوگ ہیں صادقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت مشقت کر کے مجاہدہ کر کے کوشش کر کے اس تقوا کی کیفیت کو حاصل کیا ہوا ہے جنہوں نے محنت مشقت کی مجاہدہ کیا اپنے نف کی اصلاح کی نفس کی جب اصلاح ہو گئی تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوا گنا سرو کے نکی پر جمے اور مزید یہ کہ ان کو دائمی اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہوا ہر وقت ان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ سادقین ہے سادقین یہ کاملین کامرین چوپیا ان کی تشریح ہے کہ انہوں نے محنت مشقت کی مجاہدہ کیا کوششیں کی اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ حال تکوا کا اللہ کے تعلق کا اللہ کے دھیان کا حاصل ہو۔ گیا اور انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ دوسرا انسان سے تاثر لیتا ہے تکلیف میں آدمی ہو رو رہا ہو یہ تھوڑا اسی طرح دھیان کر لے دیکھ لے اسے اس کے بعد ہاتھ غور کر لے پھر اس کو بھی رونا آنا لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے حال سے اس کا متصر ہونا ضروری آدمی کا جو داری ہے اس سے پاس والے آدمی کا متصر ہونا ضروری ہے تو جیسے یہ ایک مثال چروتری آدمی کو دیکھ کر اس کے حال پر غور کرنے سے آدمی کو رونا آ جاتا ہے یہ مثال یہ بتا رہی ہے کہ اس کے باقی حالات جو ہے اس سے بھی آدمی متاثر ہو رہا ہے وہ حال اس پر چھا رہا ہے اس کا تکبا کا حال اس پر آ رہا ہے اس کا ماسیت کا حال اس پر آ رہا ہے اس کا نور کا حال اس پر آ رہا ہے اس کا اندھیرے کا حال اس پر آ رہا ہے تو لہذا آدمی کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ میرا ساتھ کس کے ساتھ ہے تمہارا ماسک ساتھ یقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ تمہارا ساتھ جو ہے وہ سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے ایک طالب علم میں آخر کار میں چاہتا ہوں کہ میں نیک ہو جاؤں تو اس کا طریقہ بتاؤ کہا اس کا طریقہ یہ ہے ماحول اختیار کر لو میں نیک ہو جاؤں یہ تو ہر کسی کا جذبہ ہے ڈاکو بھی یہ کہتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں لیکن یہ صرف تمنا اور ارمان ہی ارمان ہو گیا تمنا ہے اور تمنا کہ ایسی چیز ہے جو بچہ بڑا اچھا احساس ہے دل میں ہو. دل کا ایک بہت اچھا احساس ہے جسے تمنا کہتے ہیں لیکن جب تک اس کو عملی جمانہ پہنایا جائے تو اس سے کچھ یاد حاصل نہیں ہوتا میں یعنی؟ تمنا انسان کو کچھ چیز دلاتی نہیں ہے جب تک کہ اس تمنا کے پیچھے جو میں مشقت لگی ہوئی ہے اس کو کر کے آدمی وہ جس بار کی تمنا کر رہا ہے اس کی حقیقت کو حاصل نہ کر لے گا. اور ہمارا کا اثر کرنے کے لیے طریقہ کار ہے رہے ہاں جی پی ایچ ڈی میں داخل لیتے ہیں کہتے ہیں ایک سال کال فرق ہوگا وہ کال فرق میں اس کو چکر دیتے ہیں اپنے اس کو جھٹکے دیتے ہیں تو اس کی جان نکلتی ہے بیچارے کی ہمارے جو میڈیکل کے پوسٹ گریجویشن کراتے ہیں نا ایم فل پی ایچ وغیرہ کراتے ہیں تو یہ آپس میں بطور مذاق ہے کہا ایک دوسرے کو پروفیسر کہا رہا ہے اس کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج جو میرے جسے چاروں جیسے چاروں آج رو رہ رہے تھے ایک تو چیزیں مار رہا تھا بیچ میں وہ تو خوش ہوتے تھے اتنا ٹینشن اس کو دیتے میں گیا تو اس میں مجھے لوگوں نے سلجھایا ہوا تھا کہ یہ چیز کے ساتھ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں پہلے اس کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بھاگنے والا آدمی کو بھگا دے اور ٹکنے والے آدمی کو ٹیک جائے تو پہلے اس کے دو مہینے جو ہوتے ہیں وہ اس بات بات کے لیے ہوتے ہیں کہ کام کا آدمی رہ جائے اور بیکار آدمی بھاگ جائے دنوں میں آپ جمے گا نا بھاگنا نہیں کرونا دھونا کرونے دھونے کی خیر ہے یہ بھاگنا نہیں ہے کہ رو دونوں کیسے ہو سکے کہ آخر ہم جو تو اتنے تاریخوں میں رہے ہوئے اور دنیا جان کو ہلاے ہوئے لیکن واقعی وہ پتا چلا کہ واقعی رو ہیں کہ جمنے والے جم جاتے ہیں ٹکنے والے ٹک جاتے ہیں اور بدکنے والے بھاگنے والے بدک کر بھاگ جاتے ہیں بس جو بات گیا کسی کام پہ نہ رہا تو ٹک گیا جم گیا تو بس ویسے ہی ساتھ کا اثر آتا ہے انسان پر ساتھ کے انسان پر اثر آتا ہے سر شریر میں بنی زرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ بنی زرائیل کے ایک آدمی کا غلط ماحول ملا خراب ماحول ملا اور اس کے نتیجے میں آدمی چور چکر ڈاکو ہو گیا اور اس میں قتل کرتے کرتے کرتے کرتے دونان نے قتل برابر کر لی ایسا وہاں جا کر بیٹھو دونوں جا کر وہاں بیٹھو ان دو آدمیوں بٹاؤ سامنے وہاں بیٹھو ہمارے بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں تو بری بات ان دو آدمیوں کو پیچھے پچھلی تک جاؤ یہاں پر بیٹھو اور ان کو یہاں سے اٹھاؤ خراب ماحول ملا آدمی چور سے کا ڈاکو ہو گیا کرتے کرتے دونوں میں قتل کر دیے اب رضامت ہوئی خیال ہوا تو بتایا ہونا چاہیے کسی غیر محقق آدمی کے پاس چلے گئے جو کوئی محقق کامل عالم نہیں تھے ان سے کہا مجھ سے جو ہے تو ننانوے قسل ہو گئے ہیں کیا میری صوبہ قبول ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ننانوے قسر کیے ہیں صوبہ کرنے کے لیے آیا ہے ڈانٹ ٹپٹ کر دی آدمی ہے وہ تو دس بار سے بڑا ہوا آدمی تو اس نے کہا جب ننانوے کیے تھے سو بھی ہو جانا چاہیے اس اسلواز کو بھی قسم کرتے ہیں بس چلا گیا آدمی پھر کچھ عرصے کے بعد نزامت ہوئی آپ کی بار گئے تو کسی صحیح اللہ والے محکق عالم کے پاس گیا جو صحیح اللہ والے تھے ان سے جا کر اس نے کہا کہ سو قتل ملک ہو گئے ہیں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میرا کیا ہوگا انہوں نے کہا جتنے کہ بھی ہو سکے ہوں اللہ تبارک صلاح کا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اللہ پاک بندے سے نامید نہیں ہے بندہ اللہ پاک سے نوز لہٰ ہو جاتا ہے ان کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے دنیا کے لحاظ سے نقصان اٹھاتا ہے آخر کے سکتے ہیں تو نے سو سو قدر کے بعد بھی توبہ ہو سکتی ہے بہرحال اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ جس بستی میں رہ رہے ہیں جس ماحول نے جس صحبت نے جن دوستوں نے اور جن ساتھیوں نے آپ کے سال تک پہنچایا ہے آپ اس بستی کو اس مجلس کو اس علاقے کو ترک کریں گے اس جگہ کو چھوڑیں گے اور اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ فلانی جگہ جو ہے جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جن کا نیک ماحول ہے نیکی کی کو کوشش کرتے ہیں خود نیکی پر چلتے ہیں دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جانا پڑے گا آدمی کی طلب جس طرح میں اس کے لیے تیار ہوں ان کے ہاتھ پر تو بتائے وہ کرایا اور سز کو مجور گنا والی بستی سے نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہجرت کی نیت سے چل پڑا آدھے راستے میں تھا کہ وقت موت کا وقت آ گیا گرا وہیں پر اور وہاں سے روح قبض ہوئی گرتے ہوئے ایسے کو کوشش کی کہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف اپنے آپ کو گسیٹ کرا کے کر, کر دیں تو گھوڑتا طرح اپنے آپ کو اب اس کی جائے اس کی روح قبل کرنے کے لیے رحمت والے فرشتے بھی بڑھ رہے ہیں اور عذاب والے رحمت والے فرشتے بھی بڑھ رہے ہیں اور اہن کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا اے کہتے ہیں کہ اس کی روح ہم قبل کریں گے نیکو کار کہتے ہیں تو بسائب ہو کر نیکوں کی بستی کی طرح چل پڑا تھا اور سب کو بزرگ فاسکوں کی روح قبل کرنے لگے تھے ہم قبل کریں گے سو نے قتل کیے ہوئے ہیں ساری زندگی آدمی کی گناہ میں گزری ہوئی ہے اور یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ فیصلہ میں نہیں ہو, ہو رہا اور ان کا جھگڑا چل رہا ہے کہ اگر انہوں نے سوال کیا دربار الہی میں رہنمائی کے لیے سوال کیا تو ان سے کہا گیا کہ اس کے فاصلے کو دیکھا جائے کہ کس بستی کی طرف فاصلہ اس کا زیادہ ہے جب دیکھنے لگے جو اپنے آپ کو گسیلتا تھا بس یہ چند این چند بالش جو تھے یہ میرے کو کارن بستی کی طرف یہ زیادہ نہیں یہ فاصلہ کم نکلا اور جس بدکار بستی سے نکل کر چلا تھا اس کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ نکلا بس رحمت کے فرشتے والے جیت گئے رحمت والے فرشتے جیت گئے اور روس کی رحمت والے فرشتے لے کر گئے تو تمنا اور چاہت تو ہم سب کی ہے کہ ہم لیکو ہو جائیں لیکن تمنا کا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو عملی نہ پہنایا جائے اور نیکوکاری کا ہی تمنا جو ہے عملی جامہ جو ہے وہ ماحول کو بدلنا ہے اور آج کل ماحول جو ہے وہ پہلے زمانے میں تو صرف اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا برب لوگوں کے پاس بیٹھنا اس کو ماحول کہتے تھے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے تو اس کی صحبت صالح ہے نیک ہے خراب کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے تو اس کی صحبت جو ہے وہ سالے نہیں ہے لیکن آج کے دور میں صحبت اور مجلس صرف لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے کو نہیں کہتے بلکہ وہ سارے ذرائع ابلاغ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک نظریات کے پہنچنے کے سارے آڈیو ویڈیو ذرائع جو ہیں سارے آڈیو ویڈیو ذرائع جو ہیں یہ صحبت ہے یہ مجلس ہے یہ میں دیکھتا ہوں نا کہ ہم یہاں میرے ہو گئے اس کو پینتیس سال یہ جو پڑھانے کے یہاں ہو گئے اور میرے سامنے پورا اس یونیورسٹی کے ماحول میں کل میرے پینتالیس سال کا قیام ہے یہاں کا اور پینتیس سال اس نمبر پر اور میرے سامنے اس معاشرے میں ارتقاء کیا ہے یونیورسٹی کے معاشرے میں ارتقاء کیا ہے آج ہر جو ہے مجھے ڈانٹ ڈپل کرنا پڑتی ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آپ اس سے باتیں نہیں کریں بلکہ بیان کی طرح متوجہ کہوں کی قدریں گر گئیں معیار گر گیا بس میں نماز دلانے والا آدمی بیٹھ کر آپس سے باتیں کرتے ہیں بیان نہیں چاہتے کیونکہ جس ماحول سے تربیت لے کر آئے اس میں احتیاط ہی نہیں ان میں احتیاط ہوں بالکل پہلے زمانے میں اٹھانوں کے ماحول میں اگر کوئی آدمی کوئی نیکی بنی کرتا تھا اجرے جمار کے ناشتے بےکول اجرے جماعت ناشتے بے بول اجری جمار کے سڑی تو بج رکھو اجرے جی؟ کے مشران مناس کی وہ خبریں وہ اکڑی پھر جی مشران میں باد رہے وہ مہمان نوازے سخاوت تھوڑی چوپ خبریں بڑے کھولے تو پر پٹھانوں کے ماحول میں آدمی کچھ بھی نہیں کرتا تھا حجرہ میں اور مسجد میں اس کی حاضری ہوتی تھی اب ہجرے میں بڑی عمر کے لوگ بڑے بوڑھے بیٹھے ہوتے تھے وہ کوئی بادنی کے قسط ہے کوئی مہمان نوازی کے قص ہے پہلے گزرے لوگوں کوئی سخاوت کے قصے کچھ نہ کچھ دھیان کرنے کو یہ آدمیت انسانیت سیکھتا تھا مساجد میں آ کر آدمیت سیکھتا اور اب تو بیٹا میرا ہے اور اس کی شخصیت کی تعمیر انٹرنیٹ کر رہا ہے یورپ کی گندگی اس کا نہ اٹھنا تو برطانیہ امریکہ کے ماحول میں اس غلط گندگی میں تو آپ اپنے گھر میں رات کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو برطانیہ کے بیچ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو امریکہ کے سائل کے کنارے نیبہ عورتوں کے ماحول بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جب آدمی آنکھوں کے راستے کانوں کے راستے جو ڈیٹا فیڈ کرتا ہے بدل کے کمپیوٹر کو آنکھوں کے راستے کانوں کے راستے جو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے باتن کو وہ باطن میں ایک نقش پیدا کرتا ہے ایک ہیجان پیدا کرتا ہے ایک تلاسن پیدا کرتا ہے اب آپ کا خیال ہو کہ آپ سارا دن جو ہے تو ساری راگ زندگی کے ماحول میں برطانیہ کے سارے سمندر کے کنارے نیم رہن آٹوں کے پاس بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پر یا امریکہ کے مسائل پر بیٹھے ہوئے ہیں جا لینے پھر رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے وہ فیڈ ہوا ڈیٹا پھر کانوں سے فیڈ ہوا آپ اس گندگی کو اس بکواس کو اس گلائی کو بولتے رہے سارا دن اور دوسرے بولتے رہے آپ سنتے رہے کانوں سے ڈیٹا لایا فیڈ ہوا اب آپ چاہتے آپ کو آرام کی نیند آئے یہ تو نہیں ہو ہوگا اس طرح دیجا بےخابی آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ چاہیں گے کہ آپ کلاس پر کنسنٹریٹ کر سکیں آپ کو سمجھ آئے وہ نہیں ہو سکے گا یہ کہ یو ہیو شیٹرڈ یو ار کنسنٹریشن آپ نے اپنے اطمینان اور سکون کو برباد کر دیا ہے اور یہ حال اگر آپ کا کچھ عرصہ رہا تو اس کے نتیجے میں آپ باقاعدہ سائکیٹک مریض بنیں گے آپ نفسیاتی مریض ہو کر ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یا سڑکوں پر چلاگے لگا رہے ہوں پڑی پڑھائی تو میں نے بھائی وہ تو گئی گئی یہی گزری جان بچانے کی فکر میں امتحان دے رہا تھا خیبر میڈیکل کالج میں تو ایک پروفیسر صاحب اپنے بیٹے کی سفارش کو آئے دو آدمی سفارش کو آئے بٹھایا میں نے کہا میرے بیٹے کا یہ نان اس کے آپ کے پاس امتحان ہوئے میں نے کہا اچھا اچھا میں نے چپڑا سی کہا فائل نکالو الماری فائل نکالی میں نے کہا آپ کے بیٹے نے ایک دفعہ لڑائی کی اس کے نتیجے میں نے آپ کو خط بھیجا کہ آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں آپ نہیں آئے دوسری بار آپ کا بیٹا شراب پیتی ہاسپٹل میں پکڑا گیا پھر میں نے آپ کو لیٹر بھیجا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں آپ نہیں آئے ہیں تیسری بار پھر یہ واقعہ ہوا میں نے آپ کو بلایا ملنے کے لیے آئے ہیں آپ ماشاءاللہ پیسے کمانے کی مشین بننے کے لیے سلنڈر بیٹھے ہوئے تھے آپ نہیں آئے ہیں تو دونوں بیٹھے تھے ایک دوسرے کے انہوں نے منہ چہرے کو دیکھا آدمی تھا سمجھدار آدمی سمجھدار اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحبہ دفاع کا پاکستان یہ نہ کھڑے بسی نہی سے گئے بات کرنے کو دب کرو بھی کیسے بنائیں گے یہ پاس ہو کر ڈاکٹر بن کے آدمی نہیں بنا بنانا کس کام کا ہے اور خطوں کا مجھے ایسے پتہ لگ جائے تک نہیں دیا مجھے پہنچا ہی نہیں ہے یہ خط جو میں آپ کے پاس آیا ہوتا بہرحال اب جو ہے تو پہلی بات تو ہم نے یہ کرنی ہے اس میں آپ آپ رہن کریں گے کہ سیاد بھی بنانا ہے وجہ بند خریدوں بن سکوں پھر گئے تو اس کے پاس کی فکر کریں گے یہ ماحول ہے جسے کیوں رہا ہے جس طرح کے ہم پرائیویٹ میں نہیں ہو رہے تھے یہاں چرس نہیں تھے یونیورسٹی میں یہاں درد ہے کر باہر نکلا تو ہاں ایک گینگ کھڑی دروازے کے سامنے دائرہ لگائے ہوئے ایک اور میں جو ہے تیر سائی بگت بنے ہوئے ہیں اور باقی سارے کھڑے اور سوٹے لگا رہے ہیں وہ میرا بھی تو دماغ شاٹ کرتا ہے نا میرا دماغ شاٹ کر لے مجھے کوئی ساتھ ہو تو نہ ہو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کوئی ساتھ نہیں اس ہے بس ہے دم دماغ میں کار میں کہیں چیز جس لگائی گئی ان کے اوپر آج وہ داخل ہے اور جو میں نے ڈاٹ بورڈ کی شروع کی اللہ بھلا کرے ان کا کہ کچھ بھی ہو مسلمان میں خاص طور سے پٹھان میں ایک حیا ہوتی ہے کاغذ میں کی حیا ہوتی ہے دب جاتا ہے کیا بھاگ گئے پتھر پتر ہو کر بھاگ گئے تھے نہیں کھڑے گا. یہ کب ہوا جب یہ سرکاری میں سے ختم کیا گیا پرائیویٹ میں سے گئے اور اتنا انتظامیہ اتنی کمزور ہو گئے, ہو گئے ہم لوگ میں خود بھی اس کا ایسا ہوں گے. ہاں جی میں خود اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ان چیزوں پر ان پر آپ کو نہیں لا رہے ہیں ڈسپلن پر اور نظم و غد پر آ کر نہیں لا رہے ہیں تو قوموں ہو یہی حالت ایسے آگے بڑھتی ہیں ہاں جس وقت کہ نادر شاہ دورانی کا حملہ ہوا ہے دہلی پر تو اس وقت شراب کے تالاب میں کشتیاں بیٹھے ہوئے تیرتے ہوئے محمد شاہ رنگیلا کے پاس آدمی آیا اس کا جرنیل ایسے کہ بادشاہ سلامت حملہ ہو گیا ہے ہماری توبوں میں کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں تو ہنڈے ہی کو جی؟ وہ کبوتروں کے انڈے نکالنے کے ہیے آجالمات وہ گھونسلے ختم کر دیں کہ ختم نہ کریں یہ حال ہو جاتا ہے ایسے تباہی نہیں آیا کرتی ہے۔ وہ یہ باتیں ہوا کرتی ہیں کہ توپوں میں کبوتروں نے گھونسلے بنا کر انڈے دیے ہوئے پھر دوبارہ آدمی جب آیا تو اس اتنی شراب پی ہوئی تھی کہ اس کا نشا تاریخ سے کہا کہ کتنا دور ہے نادر شاہ دورانی نے کہا کہ ابھی تو بیس مہینہ سے تو ہنوز دلّی دورست ابھی دلّی بہت دور ہے تو یہ اردو کا محاورہ بنا کہ فارسی اردو میں یہ محاورے کے طور پر اس کا جملہ استعمال ہوتے ہیں ہنوز دلی دورست اور پھر جس وقت کہ اس کا دہلی میں داخل ہو گیا اس نے کچھ تو شروع کیا تو پھر پروفیسر نے کہا پھر دوسرا جملہ محمد شاہ نے بولے شامت یا مال ماں سورت نادر میرے میرے یہاں کی شامت نادر کی صورت میں ظاہر ہوئی مجھے اس بار وقت تلواریں گردنوں تک کے پاس پہنچی تب اس کا نچہ ٹوٹا اس کے ذہن نے اس وقت کام کرنا شروع کیا ہے جب کہ تلوار گردن پر آئی ہے تب اس کا ذہن بیدار غردن ہو, بیدار ہوتا پھر جو ہے جس طرح کیونکہ خیر مسلمان یہ بھی لہٰذا کے ساتھ وہ کفار والا معاملہ تو نہیں کر سکتے تھے اس کی بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا محمد کے اس کے دادا شاہد رانی کے بیٹے کے ساتھ باپ نے کہا کہ, سے کہا کہ اس کے ساتھ پستیں بادشاہوں کی شمار کریں گے کاضی کے کا کے طریقہ ہے کہ فلانی فلانی کی بیٹی اس دادے کا پر دادے کا سات پشتوں کا نام لے سات پشتوں میں بادشاہ بادشاہ آئے گا فلانا شہن شاہ اور میرے پیار کیا شمار کرے گا کہ بیٹا کاضی صاحب کو کہہ دینا کہ وہ کہے تمہارا نام لے کر کہ ابن نادر شاہ اور پھر سات دفعہ کہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابنی شمشیر ابن شمشیر, شمشیر, شمشیر, شمشیر نادر شاہ تمہار کا بیٹا وہ تلوار کا بیٹا وہ تلوار سات دفعہ بات کو کہا پشتوں بادشاہوں کے کام نہیں آتی ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے قوموں کی کیا تقدیر ہوتی ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امن کیا ہے شمشیر و صنا اول تاؤس و رباب اقبال کیا یہ کر گیا ہے کہ جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو شمشیر و سنا کو لے کر پڑتی ہیں اور جب جو ہے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں پھر تاؤس و رباب ہوتے ہیں یہ ان کے زوال کا وقت ہوتا ہے جب یہ گردن چکا, چکا کر گردیں کٹانے کے لیے غیر قوموں کے حوالے ہوا کرتی ہمارے خبر میڈیکل کالج میں ہی مشہور تھا ایشور پروفیسر عبداللہ صاحب کی تقریر ہو رہی تھی تو ایک لڑکی نے کہا کہ سر یہ یورپی لوگ تو جانے بجانے ساری گندگیاں کرتے ہیں اور اتنی ترقی کیے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں تقویٰ کو بیان کر رہے ہیں لیکن اختیار کریں یہ ہے وہ ہے تقریر ان کی اسی موضوع پر تھی اور بیان بھی ختم ہو گیا تھا وقت بھی ختم ہو رہا تھا اس سے نکلنا تھا باہر تو انہوں نے کہا انہوں نے دانشور آدمی کی بات بھی ضرورت کام کی ہوتی ہے انہوں نے نکل کے نکاح بیٹی کو لے کر عراق میں اترے ہیں وہاں توپ و تفنگ کو لے کر اترے ہوئے ہیں افغانستان اور عراق میں کو اور شراب کے باپ کو لے کر نہیں اترے ہوئے ہیں. توپ و تفنگ کو لے کر اترے ہوئے ہیں. ہمارے دن تو بات کو پہنچانیں گے غور کرنا اس کے نتیجے اپنی شخصیات کی تعمیر کرنا یہ تو آپ کو کرنا ہوگا نا آدمی بگڑا ہوا آدمی بے ہنر آدمی بے ہنر نایل بگڑا ہوا خراب آدموں کا اس ایسے کوئی کارنامہ کرنا ہوتا ایسے دبای کی طرف بڑھ کر غیر قوموں کے آگے گردیں کٹانا اور کیا آگے گردن چکانے کی اس کا انجام ہوتا ہے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت اللہ اللہ تعالی عمل کی توفیق کے تابے سبحان الله والحمد مہنگا گھر بند مراٹا دور اللہ تعالی یؤدا انا هو الذي يحيي ويميت فلا ملح الله عليه وسلم ما माफ करी नहिं نجن کرانے لوگ نضعنا أعضل الله من لا يأخذك بالحديث أتضع الله وإنه سائر هو الرسول الرسول بسم الله نحضر ونصر ونصر من يعد من الله ولا مهن له من يفن وقلال الله إله الله الله أخبره لكي جلا محمد نحفه وحسوله أعطله للحج نفيره ونقول لكي لا يفتع من يتعي من الله أخبره لكي جلا ومن عصيرنا أخبره لكي لا نفته ونأتوه اللهم صل على محمد المصطفى اللهم ومنى و منى و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واثبتهم من من دار ومس واطلقهم هياط ما نواب ماضي اباطمت ذلزال لنا عمر حمد والله نصدق ذاب يا هو ذلنا اباطمت ذلزال لنا ذل من باب من ما طلبوا واثبتهم باطل دعوا الله الله الله ذو خالق <تصفيق> سبحون ورب وَنَحْنُ حَقٌّ وَهُمْ كَذَبُوا وَمَا كَانُوا بِالْحَقِّ <سؤال> مُؤْمِنِينَ وَقَالُوا رَبَّنَا كُتِبَ عَلَيْنَا الْقَتْلُ وَلَمْ نَكُن لَّن نَّقْتُلَ إِلَّا مَن قَتَلَنَا وَلَمْ نَكُن لَّن نَّقْتُلَ إِلَّا مَن أَثَمَ مِنَّا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ كَانَ أَعْلَمَ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ رَبُّكَ عَزِيزٌ جَاهِرٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا وَغَضَبَكَ يَا رَبَّنَا اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى اللہ حكومت لنتا work واللہ عمر جلح Bruno والله عمر جلال جلالك اللہ ظل الاخلام الال poquito كره برء está الزهر إن الله عبدالnis برغم و كّانت خطاق لو ضبار لا الا اندراه توirsiniz طالعوه معين كره و ركول ولا ت victorious ٨ لمَا مACE جب بنا do além dos outros, que eu quero dizer é gente agora. Agora eu me الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيب اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي لا عليهم وإن المغضوب عليهم وا ظهوا بالغوانا عن الذي ظهوا بالغوانا عن ذرك فينما نسي فينما نسي وا فين ذا فصبا فبولنا فذكوا اللهم صل الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد <سؤال> لله رب العالمين الأحضار الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعظيم إهدنا صراط المستقيم صراط النبيل معمس عليهم وإلا المغفوب عليهم وإلا أخوار إلا القدر خير من انتشار سنزل الملائكة والروح فيها بغربهم من كل عمر سلاما هي حتى مطلع تجر الله أكبر سنع الله لمن حمد. Allah majlis Allah majlis Allah السلام السلام کے وار وار Thank <laughs> you.